میرے بحترام ناک زیاد کے کتنے نمونے آ گئے تھے اب تیسرا نمونہ لکھو ناک کا تیسرا نمونہ اور جب فرمایا موس علیہ السلام نے اپنی قوم کو میری قوم یاد کرو اللہ کے احسان اپنے اوپر اس ضال حفیق و ممبیا جب کیے تمہارے اندر نبی نعمت نمبر ایک لکھو جب کیے تمہارے اندر نبی بچال کو ملو کا یہ نعمت نمبر کتنی دو اور بنایا تم کو بادشاہ یہاں جی ایک نکتا سمجھیے انبیاء کا جب ذکر کیا تو فی کم کہا اور ملو کا ذکر کیا تو فی کا لفظ ہے ادھر کیا ہے بنایا تم کو بادشاہ اس کا ایک نکتا تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا حضرت لکھتے ہیں کہ جس قوم کے اندر نبو آتا ہے نا مثال طور مکے کے قریشوں میں نبواتا ہی نا حضرت قریشی تھے نا تو یوں کہا جاتا ہے محاورہ کہ قریشوں میں نبواتا ہے یوں نہیں کہا جاتا کہ قریشی نبی بن گئے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 تو آپ لوگ کہتے ہیں جی اب تو جی ارائیوں کی بات شاہی ہے کیا تو بادشاہی کی نسبت سب کی طرف کرتے تھے یا نہیں بات شاہی کی نسبت ساری قوم کی طرف محاورے ارائیوں کی سے چاہیے نواز شریف ہے لوہارے کی بات شاہی تھی لوہا کوٹنے والے اب زرداری کی حکومت آئی تو اب بلوچوں کی بات چاہیے ایسے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 کچھ نہ کچھ تھوڑی سی جائیداد بھی ہوتی تھی تو اس زمانے میں اس کو ملک کہتے تھے کیا بادشاہ ہے تو جالک کا مانا یہ ہے کہ تمہیں آسودہ ہال بنایا کیا بنایا آسودہ ہال بنایا تمہیں خاطی ہے تمہیں آسودہ ہال بنا یہ دو توجہ ہیں ادھر وہ جال کو ملوکا نے بھر دو لکھ لیا بہت تم اور دیے تم کو وہ انعامات کہ نہ دیے کسی ایک کچھ جہان والوں سے اس کی دو تعویلیں پہلے پڑھے ہو نا یا تو اس جہان والوں سے دوسروں کو نعمت نہ ملی یا یہ فضیلا سے ایک جزی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان تہی کے اندر من و سلوا ملتا تھا یا نہیں تمہیں ملتا ہے بھائی فضیل ہے میری یا کو مت الحرض المقدسا میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین پاک نیچے شام لکھو یہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر کلزم سے گزرے تھے نا وہ کے دور میں غرق ہوا، بحر سے گزرے تھے مصر واپس نہیں آئے تھے ادھر جنگلوں میں رہے اور پھر وہاں وپات ہوئی تو حضرت یوشا بن نون نے شام کو پکا کیا لیکن میں نے جو مطالعہ کیا ہے نا اپنے تفاصیر کا تفاصر والے تقریباً سارے میں نے جس تفسیر کو بھی دیکھا وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام بمائے بنی اسرائیل کہاں واپس آ گئے تھے لمبا آدولہ مصر لکھتے ہیں مصر آئے ان کی سلطنت وہاں قائم ہو گئی بادشاہ ہوئی اور توراج اسی زمانے کے اندر نازل ہوئی جب آپ کی سلطنت پختہ ہوگی ہتھیار ہو گئے تیاری پوری کر لی تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ملک شام پہ بھی قبضہ کرکم آ رہا ہے ملک شام پہ کون قابض ہو گئے تھے قومکا حالانکہ ملک شام کس کا تھا ان کا تھا بنی اسرائیل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے عیشاق علیہ السلام وہاں رہے یعقوب علیہ السلام وہاں رہے باغ کے اندر ہے کس کے اندر رہے؟ مصر کے اندر ہے ان کی سلطنت تھی بنی اسرائیل کی سمجھے آہ. تو انہوں نے چھین لی قوم مالکا نے تو حکم ہوا کہ اپنے باپ دادے کا ملک واپس کرو یہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین پاک کو شام کو بائی را جہاد وہ زمین پاک کے اللہ نے لکھ دی ہے واسے تمہارے اللہ کا ہے ملے گی اور نہ لوٹا اپنی پیٹوں کے اوپر پر پھرو گے تم تباہ ہونے والے کالو یا موسا موسا علیہ السلام نے بارہ آدمی کو جاسوس بنا کے بھیجا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 کہ قوم امال کا جو ہم مسلط تھے وہ بڑے سرکش ہیں بڑے قداور لڑاکے جنگ جو ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے ان کو چاہ علیہ السلام وما دوسری قوم کو نہ بتانا کہیں وہ ڈر نہ جائے اللہ تعالی ہماری نصرت کریں گے لیکن ان میں سے صرف دو آدمی قابو رہے اس ساتھ پہ ان کا نام میں بھی لکھاؤں گا دس آدمیوں نے یہ راز کا کر دیا راز کر دیا تو قوم کہنے لگی موسا وہاں تو بڑے سرکش رہتے ہیں تو جا تیرا خدا جانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اچھا <laughs> جی میں نے وہ لکھوایا تھا نا یہود کی کہانی قرآن کی زبانی سنایا تھا نا تو وہاں بھی یہ تھا کہ منص علیہ السلام کو بار بار ایزائیں دی انہوں نے کہنا کہ تو جا تیرا خدا جائے عمر بار دی موسا کلیم اللہ کو ایزا دے تیرے نا عمر بار ایزائیں دی موسہ کلیم اللہ کو, اللہ کو و قاتل کے نارا زن وہ شاطر کون تھے کیا کہا بنتاب کا پکا چلا نہ ہونا گھر بیٹھے ہیں تور ہتھیا کے کاارا زن وہ شاطر کون تھے یہی کہتے ہم کہنے لگے اے موسا بے شک وہاں ایک قوم ہے سرکش امال کا لے کھلو قوم کے نیچے امال قوم ہے سرکش اور بے ہم شا داخل ہوں گے اس کے اندر یہاں تک نکل جائیں اسے نکل جائیں پھر ہم حلوہ کھانے کے لیے جائیں گے کھڑے سبھی ہاں پہلے وہ بھاگ جائیں پھر جائیں گے مینہا بس اگر نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے کال رج نے کہا دو مردوں نے ان کے نیچر ہی کھوجی کالب کاف کی زبر ہے کالب کاف لکیر والا اور یوشا حضرت یوشا بن نون تو بعد میں نبی بنے تھے نا دو مرد ہیں کالب اور یوشا کہا دو مردوں نے ان سے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 ایسے بیٹھ جاتے ہیں نکم میں کوئی کام کاج نہیں کرتے ہمارے یہاں بھی کئی کئی آدمی ہیں پتن کے سن کے میں تو ان नाराज بڑا ناراض ہوتا ہوں بس چلتے پھرتے بیٹھے تسبی پڑ رہے ہیں بیٹے بھوکے مر رہے ہیں بیوی رو رہی ہے تسبی ٹکاٹا ٹکاٹک ہوں میں کہہ دوں میرے اختیار میں وہ ڈنڈے مار کے مار دوں ختم کر دوں خبی سو تمہارے ہاتھ ٹھیک ہے پاؤں ٹھیک ہے کماؤ بیوی بی رو رہی ہے بھیک مانگے گی بچے رو ہیں در بر در پھر رہے وہ پڑ رہے ہیں اس کو توکول نہیں کہتے اس کو تعطول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں بےکار بیٹھ جانا تعطول ہے اس کا نام بےکار بیٹھ جانا توکول یہ ہے کہ آدمی اسباب کو استعمال کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی پوچھتے تھے جو آدمی ملتا نا سے پوچھتے تھے بھی تو کیا کام کرتا ہے جو کہتا کہ میں مزدوری کرتا ہوں بوریاں اٹھاتا ہوں فلاں کچھ کرتا ہوں کاشتکاری کرتا ہوں آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے گلا برقا دے اور جو کہتا کہ میں تھوکول کرتا ہوں ڈنڈا مارتے میں نے <سؤال> سمجھا ہے ڈنڈا مار رہے تھے تو, تو کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہوگا تو ایک تصویر پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا دھوکا کرتے ہیں کسی دوسری جگہ چلے گئے نا جو ان کے حالات کو نہیں جانتے ہم تو جانتے ہیں نا ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں تو ان سے کرد لیا یا کچھ ڈھنگ کھیلا پھر چپ گئے وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ پیر بن گئے تھے پیر بنے رہتے عام طور پہ جبا کبا پہن کے تاوی بول دیے کلا دیے تھے کیا نی لوگ وہ دھوکا دے کے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hiyanaki> دوسری جگہ چلے گئے مجھے بڑا غصہ آتا ہے بکار قسم کے کوئی بزرگ تصویر پھیری من کا پھرا دل نہ پھرا تو کیا ہوا من کا کٹا نہیں من کا پھرا تو کیا ہوا تو من کے پھیر رہو اپنے من کے کفر کو توڑو آه؟ آه! تو یہ خیال کیا کرو میرے عزیزوں میں بہت محنتیں کی جوانی کے के دو سال میں نے دکان کا کام کیا یہ خوش کھجور میں اپنے سائیکل کے اوپر باندھ کے لاتا تھا بیچتا تھا خوش خجورے وہاں سے خرید کر کے سائیکل تقریباً ڈیڑھ من جتنا ساٹھ کلو جتنا پیچھے باندھتا یہ موٹر سائیکل نہیں ہوتے تھے ٹاگوں والا سائیکل اتنی محنتیں کی ہیں چار پہ میں نے بن کے بنائی ہیں اتنی محنتیں ہم نے کی ہیں الحمدللہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اپنی محنت سے کھاتے رہے تم بھی ایسے کرو گے یا نہیں آ, توقع کرو تو نہ کرو یہ فرق ہے خاص اللہ پہ تو کل ہو تو مومن کالو یا موسا جواب قوم یہ میں اس لیے ارد کر رہا ہوں کہ عام طور پہ پیر صاحبان جہاں ہوتے ہیں گدی نشین تو پیروں کے بیٹے چھ چھ سات سات ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کام کرتے ہو عادت ہے میری نہیں بتا کے کیا کام کرتے ہیں بس فراٹ باغی غریبوں کا بیٹا کام کرتا ہے جس پیر کے چھ سات بیٹے ہیں تو چل رہا کہ دکان کرو تجارت وغیرہ کرو محنت مزدوری کرو تمہارا والے جو پیر تھا بس امریودیوں کے پاس جاتے ہیں دو دو چار چار دن ایسے نکما وقت ضائع کرتے ہیں ان کے اوپر بوجھ بنے رہتے نماز پڑھتے نہیں نہ ان کو تنگی کرتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ معافی نے ہدایت دے ان کو آمین کہہ لو اللہ ہدایت دے ان کو اچھا جی کہنے لگے جواب قوم کہنے لگے اے موسا بے شک ہر کے داخل ہوں گے اس کے اندر کبھی بھی جب تک رہے اس کے وہ ہوئے تب کبھی نہیں جائیں گے پھر وہی ہے نا احزاب قاتل کا نعرہ لگایا نہیں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 خبیسوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی سیدھے نہیں پو گے منازاد موسا موسا نے آیا میرے پروردگار بے شک نہیں مالک میں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا آپ سوال کریں گے ان دو کا نام نہیں لیا حالانکہ کال اب یو ان کے ساتھ تھے یا نہیں ہے نا ان کا نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا یا تو تبان بان کیونکہ یہ دونوں مستقل نبی تھے اور وہ کیا تھے ان کے غلام تھے یوشا کو نبوت آ گئے نا فرما بردار یہ ہے کہ عام طور پر پریشانی کے اندر آدمی تھوڑے ہی نام لیتا ہے کہ کیا پتہ ہے یہ بھی کل ہمارے ساتھ نہ دے ففرق بہن پس فیصلہ فرماؤ ہمارے درمیان یا ففرق کم نہ لکھ لو فیصلہ مناسب فیصلہ فرماؤ ہمارے درمیان جدائی ڈالو مانا نہ کرنا کیونکہ جدائی نہیں ہوگی آگے مناسب فیصلہ فرما دو ہمارے درمیان اور قوم فاسکین کے درمیان کال فنہ محرمۃن فیصلہ خدا بندی اللہ نے فرمایا پھر یہ چالیس سال کے لیے یہ زمین مقدس ان پہ کیا ہے حرام کر دی گئی ہے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 با کیونہ آج ہونے؟ ولیکن ہوں؟ ان کے دل کی ہو نے آزاد بھی دیکھے پھر بھی آجی نہ کی، توبہ نہیں کی. اللہ کیا گے نہ روئے نہ انہوں نے دیکھو فیصلہ خدا بندی فرمایا اللہ نے بس بے شک یہ زمین مقدس سران کی کہ ہم تو پر چالیس سال یتی ہوں نہ حیران پھرتے رہیں گے زمین کے اندر پلاساس نم کرتے رہے جی میدان پہلے سپارے میں پڑھ نہیں آئے ایک میدان تھا لکھ دخ سمجھے بالکل چٹیل میدان وہاں درخت بھی نہیں تھے چالیس سال وہاں پھرتے رہے ان کو راستہ نہیں ملتا تھا مصر واپس جانے کا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 بھائی یہی سنٹر جیل کراچی کی ہے آپ کی ادھر دیکھو ڈاکٹر رہتے ہیں ڈاکٹری کے لیے رہتے آزاد ملتی ہے کا ہوتا ہے تو یہ سپرینڈنٹ جیل تھے ڈاکٹر ان کو بتاؤ تعزیب پہ رکھا گیا ان کو رکھا گیا کنٹرول کرنے کے منہ سا ہمیں خوراک ادھر ملتی تھی ایک ساگ ملتا تھا وہ ہمارے علاقے میں ہی ہے چولہی کا ساگ ہے ادھر چولہئی کا ساگ اچھا اچھا ہمارے علاقے میں نہیں ہے وہ ہمیں ملتا تھا ادھر اب بھی ہے جی ہاں ہاں موسم کے وہ ہمیں ملتا تھا چولہئی کا سات مجھے یاد ہے ادھر اب یہ بات سمجھے کہ منہ سہاروں تو ترایا گیا پھر خدا کی قدرت موس علیہ ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی میدان تی میں اور ایک سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی میدان تی کے اندر دونوں بزرگ کی وفات ہوئی پہلے ہارون علیہ السلام کی تو حضرت یو بن نون کا جب دور آیا تو پھر ملک شام کیا ہوا پتا ہوا یہ بات سمجھی ہے ملک یا نہیں سمجھی جی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 تفہیم بنی اسرائیل باقصہ حابیل و قابل تفہیم بنی اسرائیل باقصہ حابیل و قابل بنی اسرائیل کو متنوع کیا گیا کہ حابل قابل کیسی اولاد ہے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 قابیل نے کہا واہ واہ یہ تو حابیل کی بہن کیا ہے اتنی حسین نہیں ہے مجھے اپنی بہن دے دو قابیل نے کہا یہ حسین ہے آدم علیہ السلام نے سمجھا ہے وہ یہ حرام ہے تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ تو کیا کرتا ہے تنظر نہیں میں تو لوں گا آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسے کرو اللہ کے ہاں نظر پیش کرو جس کی نظر قبول ہو جائے گی یہ لڑکی میں اس کو دوں گا اب حابیل نے تو دنبا پیش کیا اللہ کی نظر تو نظر کی قبولیت کی کیا علامت تھی تم بتاؤ آگ جاتی تھی جلا جاتی تھی آ گئی جلا گئی قبول ہو گئی اور قابیل نے چاند خوشے رکھ دیے گندوں کے چاند خوشے سکھے جگہ وہ میدان میں رکھ دیے تو آگ نے ان کو نہ جلایا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 حسد کیا نا تو حسد کا سمرا ہے ان اکا سے فہم اس کی سمجھ الٹی ہو گئی سمرائے حسد ہے ان اکا سے فہم اس کی سمجھ الٹی ہو گئی کہنے لگا ضرور قتل کروں گا میں اس کو یہ کہنے لگا دوسرا سوائے سنی قبول کرتے اللہ تعالی مستقین سے تیرے دل میں بھی خوف خدا ہوتا تو قبول ہو جاتی تو تو خوف خدا سے آ رہی ہے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے جاتا ہے لائم البتہ دراز کیا تو نے میری طرف اپنے ہاتھ کو تاکہ قتل کریں مجھ کو نہیں میں دراز کرنے والا اپنے ہاتھ کو طرف تیرے ہے قتل کروں میں تو ظلم نہیں کروں گا میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے شہید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 لمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام